ف لام اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو صدا زندہ ہے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 انجیل اتاری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 ان لا يخفى عليه الارض ولا السماء یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی نہ زمین میں نہ آسمان میں في سو فل اور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 وَعَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا الله وَالْرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ اے رسول وَهِئَ اللَّهِ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 فَ فَقُل أَسْلَمْ تُ وَجههيَ للِلهِ وَمَن التَّبَع وَقُلَّذ نَأوتُ الْكِتَابَ وَالأُّينَ أَسْلَمتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَد احتتَدَو وَإِن تَوََّو فَإِن مَا عَلَيكَبَل وَلَّهُ بَصير بالِالْععبَ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 جو لوگ اللہ کی آیتوں کو چٹلاتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور انصاف کے تلقین کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو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 فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں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 قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من, تشاء وتذل من تشاء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 بے حساب رسک عطا فرماتا ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرين کا من دون المؤمنين وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں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 کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو پھر بھی اگر منہ مو موڑو گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ان اللہ نے آدم نور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 بات ہے کال چروی انچو ہے الا ہوں عالم بھی میں بات کو چرو بھی انچو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 شرو کبی قوم اللہ و سعید و, و سعید حسوری نالحی چنانچہ ایک دن جب زکریا عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے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 قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ ما يَشَاءُ زکریہ نے کہا یا رب میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ مجھے بڑاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانچ ہے اللہ نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے آیا پول آیا تو کیا اللہ تو کیا من اللہ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 کسرت سے ذکر کرتے رہو اور ڈھلے دن کے وقت بھی اور صبح و بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصطفاكِ وَطَهَّرَكِ وَاسْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور اب اس وقت کا تذکرہ سنو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 اور سجدہ کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو بھی کیا کرو ذالک من انبائی الغیب نوحیہ علیک وما کنت لديهم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون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 ورسولاً إلى بَنِي إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله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 اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تو میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں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 اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے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 الحق من ربک فلا تکم من الممترین حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے لہٰذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالو فَقُلْتُ تعالوا ندعُ أبناءَنا وأبناءَكم ونساءَنا ونساءَكم وأنفسَنا وأنفسَكم ثم نبتهيل ثم نبتهيل فنجعل لعنةَ اللهِ على الكاذبين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 اللہ ہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک اللہ علی بل مفسدی پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑے تو اللہ مفسدوں کو اچھی طرح جانتا ہے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 اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں یا اہل للکی تبیلی متحفی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 تم جج تم فیمل کم ليس سلیم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون دیکھو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 ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں ولیکن کان حنیفاں مسلماں وما كان من المشرکین ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی بلکہ وہ تو سیدھے سیدھے مسلمان تھے اور شرک کرنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہوئے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 اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کے من جانب اللہ ہونے کے گواہ ہو یا اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق و انتم تعلمون اے اہل کتاب تم حق و باطل کے ساتھ کیوں گڑمٹ کرتے ہو اور کیوں جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہو منو اجن نہ ہری وقف اخر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 و قُلْ مینو لیا دین کل ہُدھ کل ہی ائوچھم مسلم اونتی تم اُوہ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 نل يوم کل ولا يزكيهم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 اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا انتہائی دردناکری کوئون البل مینل تب ہوں نل کتاب ہوں امین دل ہی مو دل ہی وکول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 إِلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَن أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ كَهَدْوَ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 اولئک جزاؤهم ان علیہم لعنت اللہ والملائکه والناس اجمعین ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے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 اللہ اسے خوب جانتا ہے کل الطعام كان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزلت توراہ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 یہودیوں سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو, تو رات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو الكذب من بعد ذلك هم پھر ان باتوں کے واضح ہونے کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں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 اور بنانے کے وقت ہی اسے برکتوں والا اور دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم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 اللہ کے راستے میں ٹیڑ پیدا کرنے کی کوشش کر کے ایک مومن کے لیے اس میں کیوں رکاوٹ ڈالتے ہو جب کہ تم خود حقیقت حال کے گواہ ہو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے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 کو دوبارہ کافر بنا کر چھوڑیں گے تم تم آیا تم کم رسول بل مستقی اور تم کیسے کفر اپناؤ گے جب کہ اللہ کی آیتیں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 بلکہ اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتی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 پھر انہیں کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی بری بچہ تو حبل وب او بے غب مین اللہ و بری بچہ نو یون ابھی تل پوتلون کبھی ماسو کا نو یا تون وہ جہاں کہیں پائے جائیں ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے اللہ یہ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 اور سارے ہدے پلاں جایا کرتے تھے لئی سو سوا من کتاب امت کو مت لون آنا لیکن سارے اہل کتاب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 یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات و, و اولئیک من الصالحین یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں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 وہ جو بھلائی بھی کریں گے اس کی ہرگز نہ قدر نہیں کی جائے گی اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ ان الذين كفروا لن تنفعهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَعْنَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا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 بو نملو لقوكم قالوا آمنا نبل کتابی عضوا عليكم کلو من دل قل لو تو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 وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ الله بما يَعْمَلُونَ مُحِيط اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جائے تو ان کو برا لگتا ہے اور اگر تمہیں کوئی گزن پہنچے تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں اگر تم صبر اور تقویٰ سے کام لو تو کی چالے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے علم اور قدرت کے احاتے میں ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اے پیغمبر جنگ احد کا وہ وقت یاد کرو جب تم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جمع رہے تھے اور اللہ سب کچھ سننے جاننے والا ہے۔ اذھم نطائفتان منكم ان تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون جب تمہیں میں کے دو گروہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ ہمت ہار بیٹھے حالانکہ اللہ ان کا حامیوں ناصر تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے وَلَقَدْ نصرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّهُ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 تین ہزار فرشتے اتار کر تمہاری مدد کو بھیج دے بال دِد کم رب هذا یم دد کم رب من بتی آلم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 بڑا مہربان ہے الذین لا الربا لعلکم تفلحون اے ایمان والو کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو وَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے وَأَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور اللہ اور رسول کی بات مانو تاکہ تم سے رحمت کا برطاؤ کیا جائے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 کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں وہ ان پرہیزگاروں کے لئے تیار کی گئی ہے الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالضَّرَّائِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضَ والعافين عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ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 کر اللہ فسترول دون بیمی یغ فرو بہ اللہ فست دونوں بھیم و نئی یغ فرو بل اللہ علم فعلو یعم اور یہ وہ لوگ ہیں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 أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين یہه ولو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 یہ تمام لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحزنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَونَ إِن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 جو ثابت قدم رہنے والے ہیں تم فقد رو تم تم تم اور تم تو خود موت کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے چناچے اب تم نے کھلی آنکھوں اسے دیکھ لیا ہے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 تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو ثواب دے گا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 وقت مہو رون فم وہ نم وح نولی مساب فی سب لو بافوں مست نولہ ہو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 اور وہ بہترین مددگار ہے سن القی فی قلو بلین کفیم شل سلطان جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے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 وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا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 کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں سب لا لغل اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا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 بس اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے دراجات مختلف ہیں اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھتا ہے لقد من الله على المؤمنين إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ میم یتل عَلَيْهِمْ عیاتی وَيُزَكِّيهِمْ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 ان اللہ قدیر جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی جس سے دگنی تم دشمن کو پہنچا چکے تھے تو کیا تم ایسے موقع پر یہ کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی کہہ دو کہ یہ خود تمہاری طرف سے آئی ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے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 وَلْيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ لَا فَقَهُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دَفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ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 وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اور اے پیغمبر جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں انہیں اپنے رب کے پاس رسک ملتا ہے بما آتاهم اللہ من نبی متا ہوں ویسب لم يلحقو بهم من خلفهم اللہ خوف علیہم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 ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے اللہ وین فخش ہوں ایمان فضد ہوں ایمان قالو الوکیل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 کہ انہیں ذرا بھی غزل نہیں پہنچی اور وہ اللہ کی خوش کے تابے رہے اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے انما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 تاکہ وہ گناہ میں اور آگے بڑھ جائیں اور آخر کار ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو انہیں زلیل کر کے رکھ دے گا ما كان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب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 لد سمیا کوری نالو انگلیا سنکھوں کت لو مل شکتی نلو کل ہری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 اللہ دین کولین اللہ نمرن حت نبی پورب نل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 وَلَكُمْ وَأَنفُسِكُمْ عَلَى تَسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ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 قدی اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت صرف اللہ کی ہے اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے ان خلق السماوات والارض واختلاف لآیات الْأَلْبَابِ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 ن سم ندی علی منی رب ر لو بنا کفر سی آتی ن تب رو ہمارے پروتی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 یقین آپ وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے لهم ربهم لا عمل عامل منكم من او املا مل کر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 لَكَفراَّ عَهُم س آاتهم وَلَأدخًا النهُ جََّاتِ تجرم ت تحته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 متع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس ملها يد یہ <سلمح> تو تھوڑا سا مزہ ہے جو یہ اڑا رہے ہیں پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین بچھونا ہے لیکن الذين اتقوا ربهم لهم جنات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 یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اے ایمان والو سبر اختیار کرو مقابلے کے وقت ثابت قدمی دکھاؤ اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو